السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈی ایف ایس کو لے کے اس میں ٹائم سٹیمپنگ والی کاروائی کر کے گراف کو جب وزٹ کیا تو ہمیں چند نئی باتیں معلوم ہوئی ان میں ایک یہ تھی کہ ڈی ایف ایس سے ہمیں ایک, ایک ٹری نہیں بلکہ بعض کاٹ ملٹیپل ٹریز مل سکتے ہیں جس سے ہمارے پاس ایک ڈی ایف ایس فارسٹ بن جاتا ہے یہ جو بات ہے اس کا ابھی ہم استعمال ایک اور طریقے سے کریں گے گراف کے بارے میں ایک اور پراپرٹی ڈسکور کرنے کے لیے البتہ ٹائم سٹیمپنگ سے ہم نے وہ پرنتسیز لیما بنایا اس کے بعد جو نان ٹری ایجز تھے یعنی وہ ایجز جو کہ ٹری میں استعمال نہیں ہو رہے ان کو پھر ہم نے کلاسیفائی کیا ایز بیک ایج فارورڈ ایج یا کراس ایج اب یہ بات جو تھی کہ ایجز کی کلاسفیکیشن ہو گئی تو اس سے پھر میں نے آخر میں کہا تھا کہ ہم گراف میں اگر سائیکلز موجود ہیں تو وہ ڈسکور کر سکتے ہیں اور یہ ڈسکوری جو ہے یہ کئی اور ایوردمز جو ہیں ان میں ایک انتہائی اہم بات ہے کہ آپ کو گراف جو ملتا ہے اس میں سائیکلز ہیں کہ نہیں یہ وہ ہم فی الحال اس کورس میں تو ڈسکس نہیں کریں گے کہ سائیکل ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ہم کیا کریں یا اس ڈٹیکشن کی اہمیت کیا ہے ہاں بعد میں ہم کچھ اور ٹریورسل ایلگریدمس دیکھیں گے جس میں ہم شروع میں یہ کہہ دیں گے کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں اور اگر ہے تو پھر کیا کریں اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ فی الحال گفتگو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اس گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں تو اب ایلگریدم یو بنتا ہے کہ آپ اس گراف کا ڈی ایف ایس جوسل ایلگریدم اس پہ لگائیں ساتھ ساتھ یہ ٹائم سٹیمپنگ کریں اور ٹائم سٹیمپنگ کے حوالے سے پھر جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو کلاسیفائی کر دیں ایز کراس ایج فارورڈ ایج اور بیک ایج یہ کلاسیفیکیشن جب ہو گئی تو اب دیکھیے کہ ہم اس سے سائیکل جو ہیں وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصویر دوبارہ دکھاتا ہوں جس میں ہم نے وہ جو ہمارا گراف تھا اس کو ڈی ایف ایس وزٹ جب کیا تھا جس میں ہم نے اے سے پہلے وزٹ شروع کی تھی اور اس کے بعد ڈی سے جس کی بنا پہ ہمارے پاس ڈی ایف ایس فورسٹ بنا تھا وہاں پہ اب میں نے یہ جو نان ٹری ایجز ہیں دیکھیے یہ ڈاٹڈ ایجز ہیں ان کو صرف لے کے ان پہ اب میں نے لیبلز لگا دیے ہیں اور یہاں پہ وہ اور والی والی بات بات لے لے کے وہ میں نے بی یا سی لیبلز لگائے ہیں ان ایجز پہ یہ کیوں ہے یہاں پہ اب آپ پرنتھسیز لیما دیکھ لیجئے کہ فارورڈ ایج جو اور سی کے درمیان ہے اس میں اس کا فارورڈ ایج ہونا اس پہ نہ پہ کہ سی کا جو D اور ایف ٹائم ہے 3 اور فور یہ ون اور ٹین کی رینج جو ہے اس کے اندر ہے البتہ جی اور اے یہ جو ایج ہے جو جی سے شروع ہو کے اے پہ جا رہا ہے اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو پیرنٹ ہے جو کہ ایکچولی جی ہے یعنی کہ انسیسٹر اور ڈیسینڈنٹ جو ہے وہ اے ہے اے کا جو ٹائم رینج ہے ڈی یو اور ایف یو والی وہ اصل میں جی کی ٹائم رینج سے بڑی ہو گئی یہ ایسا ہونے کی بنا پہ edge کو میں نے b کا لیبل دیا ہے یعنی کہ یہ back ایج ہے اب یہ باتیں لے کے The time stamp given by DFS allows us to determine a number of things about a graph or a diagraph For example, we can determine whether the graph contains any cycles وی ڈو دس ود داپ آف دا فالوئنگ ٹو لیماز یعنی کہ یہ جو سائکلس کی ڈیٹیکشن ہے اس کے لیے یہ دو باتیں وہ یہ given a ڈاگر g v, کاما e, consider any اینی ڈی of ایس فورسٹ آف جی اینڈ کنسیڈر اینی ایج یو کاما وی وچ از ون آف دی ایجز ای یہاں پہ سمپلی یہ کہ میرے پاس ایک گراف ہے اس کا میں نے نکالا ٹریورسل یعنی سے جو میرے پاس فوریسٹ بنتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں صرف ٹری نہیں کہہ رہا کیونکہ میں نے مثال کے ذریعے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ ٹریورسل کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں خاص طور پہ ڈائریکٹ گراف میں تو اس کیس میں بعض کا آپ کے پاس ملٹیپل ٹریز آئیں گے تو کنسیڈر اینی dfs ایف ایس g آف جی اینڈ کنسیڈر اینی ایج یو کم اِس وچ از اے ممبر آف دا سیٹ آف ایج از ایف دا ایج از ٹری Forward or cross edge, then F of اور یہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو فنش ٹائم ہوتا ہے یو کا یعنی کہ جو پیرنٹ ہے اس کا اپنے ڈسینڈنٹ کے فنش ٹائم ایف او وی میں جو ریلیشن ہے وہ ایف اف یو از گریٹر دین ایف او وی کیونکہ آپ اینسٹر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اور اس کا جو ڈسینڈنٹ ہے اس کو پہلے آپ finish کرتے ہیں البتہ دس ایج از اے بیک ایج دین ایف اف یو از لیس دین ایف اوی یہاں پہ وہ الٹ بات ہو جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو وہ جی اے جو ہے اس میں وہ جو بیوی تھا اس میں یہ خاصیت ہے کہ بات ایف یو ایف سے کم کیوں ہے اس کے لیے بھی ہم یہ پروف دیکھ لیں ہم نے ایک لیما پریزنٹ کیا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پروف بھی کر لیں اصل میں یہ پروف جو ہے یہ ہم مثال کے ذریعے اور یہ جو میں نے آپ کو پرنتھیسیز والی تصویر دکھائی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہی ہے اور یہ بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے for, for the tree forward and back ایچز دا پروف فالوز ڈوریکٹلی فرام دا پرنتھسیز یہ تو کوئی دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے فار ایگزامپل For a forward edge U, V, V is a descendant of U and so V's start-finish interval is contained within U's implying that V has an earlier finish time. For a cross edge U, V, we know that the two time intervals are disjoint. When we were processing U, V was not white, otherwise U, V would be a tree edge. امپلائنگ دیٹ وی واز اسٹارٹ بفور یو بیک دا انٹرولڈ وی مسٹ ہیو فنشڈ بفور یو یہ جو باتیں میں نے یہ پہلے لیمے کے پروف میں کہی ہیں یہ اصل میں ہم نے جو پرنتسیز لیما کی جو تصویر بنائی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہی تھی البتہ یہاں پہ ہم نے اس کو اب فارملی پرزینٹ کر دیا کہ اگر ہم ڈی ایف ایس ریورسل کریں ایک گراف کا اس میں جو ہمارے پاس فوریسٹ بنتا ہے اور اس بنا پہ جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو ہم واقعی ہی کلاسیفائی کر سکتے ہیں فارورڈ بیک اور کراس ایج اور یہ کلاسیفکیشن جو ہے یہ یا تو وہ پرنتھس لیما کی بنا پہ اور ساتھ ایڈیشنلی یہ کہ ایف یو اور ایف وی جو ٹائمز ہیں ان کی ریلیشن شپ اب آئیے جو دوسرا لیما جس سے اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ سائیکل اگر ہے گراف میں تو اس کی انڈیکیشن کیا ہے Consider ا ڈائگراف جی وی کامن اینڈ اینی ڈی ایف ایس فورسٹ فور جی جی ہیز اے سائیکل اف اینڈ اونلی اف اف دا ڈی ایف ایس فورسٹ ایک سمپل سی بات کہ اگر آپ ایک گراف ڈائریکٹ گراف کو لے کے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ سیکلک ہے یا اس میں سائیکل ہے کہ نہیں اگر آپ اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں جس سے آپ کے پاس ایک ڈی ایف ایس فورسٹ آئے گا اس کے بعد آپ اس کے نان تھری ایجز کو کلاسیفائی کریں اور اگر کلاسیفیکیشن سے آپ کو یہ پتا چلا کہ اس میں بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گراف میں سائیکل ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے جی ہیز سائیکل اف اینڈ اونلی اف دی ڈی ایف ایس فورسٹ ہیز ا بیک ایج اب اس چیز کا پروف جو ہے وہ لیمہ سے پرنسیز لیمہ سے حاصل ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ہم نے پرنتسیز لیمہ میں جو ٹائمنگ تھی اس کو دیکھ کے کہا تھا کہ اگر بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیسینڈنٹ کا فنش ٹائم ہے وہ ایکچولی پیرنٹ کے ٹائم سے زیادہ ہو گیا ہے یہ پروف جو ہے اس کو فارملی بھی دیکھ لیں بیک ایج یو کم اے وی دین وی از این این سیسٹر آف یو اینڈ بائی فالوئنگ دا ٹری ایج فروم وی ٹو یو وی گیٹ اب دیکھیے یہاں پہ میں نے کاروائی کیا کی ہے کہ بیک ایج جو ہے وہ یو سے وی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وی جو ہے وہ یو کا ancestor ہے اب اگر میں یو سے جاؤں یا یہ وی سے میں واپس یو میں چلا جاؤں یو سے میں وی پہ آیا تھا یہ یاد رہے کہ میں جب ڈی ایف ایس کر رہا تھا تو میں وی سے یو نہیں گیا تھا اصل میں میری جو ریکرسو کال تھی وہ یو سے شروع ہوئی تھی جس کی بنا پہ میں وی پہ آیا تھا تو میں نے وہ ٹائم اسٹیمپنگ کی تھی البتہ جب میں نے ٹائم اسٹیمپنگ کر لی تو پھر مجھے یہ چلا کہ یو سے وی آیا ٹائم اسٹیمپنگ تو میں نے کر لی لیکن اصل میں وی سے یو جو ہے ایک ایج نان ٹری ایج جو ہے وہ موجود ہے یا یو جو ہے اس کیس میں ڈیسینڈنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس سائیکل ہے ہاں اس چیز کا لحاظ رہے جو کہ میں نے یہ بات لکھی ہے دیر از نو ریلیشنشپ بٹوین دا نمبر آف بیکز اینڈ دا نمبر آف ایک گراف جو ہے اس کے اندر کتنے سائیکلز ہیں یہ جو ایلگردم ہے کہ آپ ڈی ایف ایس چلا کے اس میں ایجز ڈھونڈ لیں اس سے آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں سائیکل ہے کہ نہیں اور ایک سے زیادہ سائیکل بھی ہو سکتے ہیں البتہ یہ ریلیشن شپ کوئی نہیں کہ اگر ایک بیک, بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سائیکل ہے اگر دو بیک ایجز ہیں اس کا مطلب ہے دو سائیکل ہیں ایسا نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل سائیکل ہیں اور بیک ایج صرف ایک نکلتا ہے یا یہ کہ بیک ایجز زیادہ ہیں اور سائیکل کم ہے خیر اس الگ سے اب آپ کو پتا یہ چل گیا کہ کیا ڈی ایف ایس یا جو ہمارا گراف ہے اس میں سائیکل ہے کہ نہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی ایسی پرابلمس ہیں جن میں سائیکل کا ہونا یا نہ ہونا ایک انتہائی اہم پہلو ہے جو کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو تو وہ ایلگردم آپ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ شاید نہ کر سکے یا یہ کہ ویسے ہی گراف کی آپ یہ پراپرلی ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسی کون سی بڑی بات ہے گراف بناؤ اس میں سائیکل جو ہے وہ نظر آ جائے گا ہاں اب دیکھنے میں اگر میں دس پندرہ یا بیس نوڈز کا گراف بناؤں اور بڑی بڑی موٹی موٹی لائنوں سے بناؤ اس میں اچھے اچھے رنگ استعمال کرو تو شاید ٹھیک ہے دیکھ کے تو پتہ چل جائے گا لیکن یہ ذرا سوچئے کہ میں آپ کو ایک گراف دیتا ہوں جس میں کوئی دس ہزار نوڈز ہیں یا اس سے بھی زیادہ اب ان میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ ذرا سائیکل تلاش کیجیے یہ پھر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا دوسری یہ بات یہ سائیکل ڈٹیکشن جو ہے یہ آپ نے مے کسی مشین سے کروانی ہے یعنی کہ میبی کمپیوٹر پروگرام میں ڈالنا ہے اب آپ یہ سوچیے کہ یہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے یہ کیسے ڈٹیکٹ کرے گا کہ ایک گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں وہاں پہ پھر یہ الگریدم استعمال ہوگا کہ آپ اپنے گراف کو لیجیے اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں اس کے بعد جو آپ کے پاس ایجز آتے ہیں ٹری ایجز ان کو ہٹا کے جو بکیا ایجز ہیں ان کو کلاسیفائی کریں اور اگر آپ کو کوئی بیک ایج مل گیا اس کا مطلب ہے کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں آپ کا یہ ایلگردم جو ہے یہ یس نو میں آنسر کر دے گا یہ نہیں شاید بتا سکے گا کہ کتنے سائیکلز ہیں یہ ریلیشن شپ نہیں ہے یہاں پہ اب یہ بھی ذرا طے کر لیجئے کہ ڈی ایف ایس میں ہمیں کتنا ٹائم درکار ہے ایک لحاظ سے یہاں پہ ریکرجن تو ہو رہی ہے لیکن یہ ریکرجن کوئی ایسی نہیں کہ جس طرح ہم ڈائنامک پروگرامنگ میں دیکھتے رہے ہیں کہ بار بار کوئی کام ہم کرتے تھے ایک لحاظ سے وہ جو ریکرسو ٹری تھا وہ ایکسپلور کر جاتا تھا جس کی بنا پہ ہم نے پھر بڑی کلیور اسکیمس بنائی کہ کس طرح یہ recursion میں جو ریپٹیشن ہے اس کو اوائڈ کیا جائے ڈی ایف ایس ایلگردم جو کہ یہ ریکرسو ٹائم اسٹیمپنگ جو کر رہا ہے ریکرسولی اس میں ایسی بات نہیں کیونکہ ہم ہمارے جو نوڈ ہیں ان کو کلر کرتے جاتے ہیں اور اگر ہم واپس کسی نوٹ پہ آتے ہیں یاد ہے اس مثال میں جو اے سے ہم بی اور بی سے سی گئے تھے اور پھر جب اے سے ہم ڈائریکٹلی سی پہ آئے تو تو ہمیں فوراً پتہ چل گیا تھا کہ سی کو تو ہم وزٹ کر چکے ہیں اس بنا پہ وہ ریکرشن وہاں پہ نہیں گئی یعنی کہ وہ جو انسری ورک تھا وہ ہمیں نہیں کرنا پڑا اور اس وجہ سے یہ ڈی ایف ایسا ہے یہ پول ٹائم ایلگردم ہے آرڈر وی پلس ای یا آرڈر وی اسکوئر ہوگا زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ایک بڑے سمپل اور بڑے افیشن اور بڑے فاسٹ ایلگردم سے آپ جتنا بڑا مرضی گراف ہو اس میں یہ ڈھونڈ سکتے ہیں یا یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ اس گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں اب اس سائیکل ڈیٹیکشن کے علاوہ یہ ڈی ایف ایس ٹائم سٹیمپنگ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے آپ ذرا اس کی جانب چلتے ہیں اڈریکٹڈ ایسیکلک گراف ڈاگ for short arises in many applications where there are precedents or ordering constraints there are a series of tasks to be performed and certain tasks must precede other tasks For example, in construction, you have to build the first floor before the second floor, but you can do electrical work while doors and windows are being installed. یہاں پہ دو تین باتیں نوٹ کیجئے کہ میں نے یہ جو ترم استعمال کی ہے directed acyclic graph جس کا کیا مطلب ہے یہ آپ یاد کریں تو graph کی definitions میں ہم نے یہ چیز شامل کی تھی اگر ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں ڈائریکٹڈ ایجز ہیں اس میں سائیکل نہ ہو تو پھر وہ ایک اے سکلک گراف ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ ڈیگز جو ہیں یہ کئی ایپلیکیشن میں موجود ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ اس ایپلیکیشن میں اپنی پرابلم کو ماڈل کرتے ہیں ودا گراف تو اس میں یہ ڈیگز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور پھر ان کے اوپر آپ کو کچھ کاروائی کر کے کچھ نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے اصل میں یہاں پہ میں نے چند باتیں کہہ دی بڑی کنسائسلی پہلی بات کہ ڈائریکٹڈ اے سکلک گراف کیا ہے یہ تو میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ ایسا گراف جو ڈائریکٹڈ تو ہے لیکن اس میں سائیکل نہیں یہ کیسے طے ہو کہ اس میں سائیکل نہیں اب ہمارے پاس ایک ایلگردم موجود ہے جس سے ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں یا مے کسی نے ہمیں بتا دیا دوسری یہ بات ہے کہ کئی ایسی ایپلیکیشن ہیں ریئل لائف پرابلمس ہیں جن کو اگر آپ گرافز کے ذریعے ماڈل کریں تو جو گراف بنتا ہے وہ ڈائریکٹڈ اے سکلک گراف بنے گا اب وہ کون سی ایپلیکیشن ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے کچھ یوں دی ہے کہ فرض کریں آپ کنسٹرکشن کو لیں جیسے کہ آپ گھر بنا رہے ہیں یا کوئی آفس بلڈنگ بنا رہے ہیں اس میں آپ چھت تب تک نہیں ڈال سکتے جب تک کہ دیواریں کھڑی نہیں ہوتی اور جب دیواریں کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ بنیاد نہیں ڈال سکتے یعنی کہ ہر چیز کا ایک آڈر ہے آپ اس ترتیب سے یہ کام کریں گے تو پوری عمارت بنے گی ورنہ وہ نہیں بنے گی دوسری یہ بات کہ اگر آپ چھت ڈال چکے ہیں تو آپ کھڑکیاں دروازے لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ الیکٹریکل کام یا پلمبنگ کا کام وہ لی یا ان سائملٹینئسلی کر سکتے ہیں یہاں پہ اب یہ شرط نہیں کہ جب تک چھت نہیں ہے آپ بجلی کا کام نہیں کر سکتے شاید یہ کہ آپ اگر پنکھے لگا رہے ہیں تو جب تک وہ چھت جو مکمل طور پہ تیار نہیں ہو جاتی تب تک آپ اس پہ وہ سیلنگ فین نہیں لگا سکتے اسی طرح دوسری منزل کی کاروائی جو ہے جب تک پہلی منزل نہیں بن جاتی آپ دوسری منزل نہیں بنا سکتے ممکن ہی نہیں یہ جو بات ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور وہ کام جو ہے کئی چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مشتمل ہے یا ٹاسکس پہ مشتمل ہے اور یہ جو سب ٹاسک ہیں ان کو کسی آڈر میں کریں تب جا کے وہ پورا کام ہو اگر اس چیز کو آپ ماڈل کریں تو اس میں آپ کو ایک ڈائریکٹڈ اے سیکل گراف ملے گا ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا جس میں یہ چیز پھر واضح ہو جائے گی کہ وہ ٹاسک کیسے ریپرزینٹ کریں جس کی بنا پہ ہمارے پاس ڈائریکٹڈ اے سیکل گراف بن جائے البتہ فی الحال آپ میری بات یہ مان لیں کہ ایسی پرابلمز جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ اے گراف سے ماڈل ہو سکتی ہیں اور اگر وہ میں ڈیگ جو ہے ڈائریکٹڈ اے سیکل گراف بنا سکوں اور ٹھیک بناؤں تو پھر اس سے میں ایک کاروائی کر کے ایک نتیجہ حاصل کروں گا اور وہ ہے ٹاپولوجیکل سورٹنگ آئیے میں اس کی ڈیفینیشن دیتا ہوں اور پھر ہم مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ بات کیا ہے یہ ماڈلنگ والی بات کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں ریزلٹ حاصل ہوتا ہے اس کا اصل میں فائدہ کیا ہے ان جنرل پرس ڈیگ انچ ورڈ سیز آر ٹاسک ایچ یو وی اب یہاں پہ سمپلی آپ یہ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے ابھی جب ہم مثال کریں گے پھر ان کی وضاحت اور ان کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی جو بات یہاں پہ ہے وہ یہ خاص قسم کے گراف جو ایسی پروبلم جس میں ٹاسک ہیں جس میں ایک ٹاسک یو جو ہے اٹ مسٹ بی کمپلیٹ بفور ٹاسک وی اس میں یو وی ایک ڈائریکٹ ایج بنے گا اور ایسے ایجز کی بنا پہ جو گراف بنے گا وہ ڈیگ ہوگا اور اس کو کہتے ہیں پرسیڈینس کنسٹر گراف اور پھر یہ ارتھاپولوجیکل سورٹ آف اے ڈیگ ا لینئر آرڈرنگ آف of the آف دا ڈائ سچ دیٹ فور ایچ یہاں پہ اب میں نے دو چیزیں انٹروڈیوس کی ماڈلنگ کے حوالے سے پرسڈینس کنسٹریٹ یہ کیا ہوتے ہیں جہاں تک ان کی شکل کا تعلق ہے یہ کس طرح کے گراف ہوتے ہیں وہ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ ڈیریکٹ اے گراف ہوتے ہیں یہ وہ کون سی پرابلمس ہیں جن میں یہ پیسنٹ کنسٹرینٹ گرافز بنتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے یہ عمارت بنانے کی مثال پیش کی تھی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادیں جو ہیں وہ سب سے پہلے اس کے بعد آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں اس کے بعد چھت ڈالتے ہیں فرش بھی اس کے بعد ڈالا جا سکتا ہے پھر دوسری منزل تو ایک لحاظ سے اس میں ہر ٹاسک کی پریسیڈنس آ رہی ہے یعنی کہ ایک کا پہلے ہونا لازمی ہے یہ ماڈلنگ جو ہے اس کے نتیجے میں پریسیڈنس کنسٹرین گراف بنتا ہے پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس گراف ہو تو اس کی آپ ایک ٹاپولوجیکل شارٹنگ سے آرڈر بنا سکتے ہیں جس میں ورٹسیز جو ہیں وہ ایک لینئر آرڈر میں آ جائیں گے اب یہاں پہ جب تک میں آپ کے سامنے مثال پیش نہ کروں یہ چیز بالکل واضح نہیں ہوگی تو پہلے میں ٹاپولوجیکل شارٹ یا ٹاپولوجیکل شارٹنگ جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر یہ جو ایبسٹریک سی باتیں فی الحال لگ رہی ہیں ان کو میں مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ ساری بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ یہ پریسیڈنس گرافٹ کیا ہیں اور ٹاپولوجیکل شارٹنگ کیا ہے اور یہ لینیئر آرڈر کیا ہے computing a topological ordering is actually quite easy given a dfs ab ek baat to yahan samne aayi ki ye jo bhi baat topological sorting ki hai asal mein ye badi aasan hai khaas taur pe agar hamare paas dfs ho jo ke ab hum kafi tafseel se dekh chuke hain ki ye kaise karte hain aur uska kya for every edge uv in a dag the finish time u is greater than the finish time of v by the lemma اب یہ ذرا سوچیے یہ بات کیا ہوئی گراف جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سے کلک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بیک ایج نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں سائیکل نہیں ہے اور یہ بات ہم نے کیسے پروف کی تھی یہ ابھی جو دو لیماز ہم نے کیے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے سائیکل ہے اور بیک ایج کا مطلب یہ ہے کہ F او یو تھا وہ F او وی سے کم تھا لیکن چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ گراف جو ہے وہ سکلک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فنش ٹائم of یو از گریٹر دین دا فنش ٹائم آف وی مطلب یہ کہ اس میں جتنے ایجز ہوں گے نان ٹری ایجز وہ یا تو فارورڈ ایجز ہوں گے یا کراس ایجز ہوں گے اگر میرے پاس فوریسٹ بن جائے دس از اٹ سفائس ٹو آؤٹ پٹ دا ورڈ سیز ان دا ریورس فنش ٹائمس یہ جو ٹاپولوجیکل سورٹنگ کا ایلگردم ہے وہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ آپ کو کسی نے ایک ڈائریکٹ اے گراف دیا آپ یہ کریں کہ اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں جس سے آپ کے پاس وہ ڈی ایف ایس فورسٹ بنے گا اور اس میں آپ وہ ٹائم سٹیمپنگ جو ہے وہ بھی کریں اب آپ یہ کریں کہ ہر ورٹیکس جو ہے اس کو آپ نے ڈی یو اور ایف اف یو ویلوز اسائن کی ہیں ہر ورٹس کو لیں اور اس کی ایف آف یو کی بنا پہ اس کو ایک سارٹڈ آرڈر میں لگا دیں یعنی کہ ورٹسیز کو سارٹ کریں ایف آف یو کی ویلوز پہ اس کے نتیجے میں یہ ورٹسیز جو ہیں یہ ایک ٹاپولوجیکل سارٹ آرڈر میں آ جائیں گے یہاں پہ یہ جو سارٹنگ ہو رہی ہے خاص طریقے سے اس کی بنا پہ یہ لفظ سارٹ تو آ گیا لیکن یہ جو ٹاپولوجی والی بات ہے یہ کیا ہے آئیے اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں کہ ٹاپولوجیکل شارٹ اصل میں ہوتا کیا ہے اور پھر یہ پیسیڈینس کنسٹرین گرافٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے اب اس تصویر کو آپ دیکھیے تو جو یہ ریکٹ اینگلس میں کار جو باتیں لکھی ہیں ان کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کی ریلیشن ایسے کیوں ہے اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں جب تیار ہوتا ہوں اگر میں نے یہ سوٹ پہننا ہے یا اگر آپ تیار ہوتے ہیں کسی دعوت کے لیے تو آپ جس ترتیب سے کپڑے پہنتے ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے آپ نے انڈر ویئر پہنا اس کے بعد آپ نے اپنی پینٹیں پہنی پینٹ جب پہن لی تو پھر آپ نے اس پہ بیلٹ باندھ لی اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ شرٹ پہننے تو اس کے لیے پینٹ کا ہونا ضروری نہیں اس کے لیے انڈر ویئر کا ہونا ضروری نہیں آپ شرٹ جو ہے انڈیپینڈنٹلی پہن سکتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ شرٹ جو ہے عموماً آپ پینٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بیلٹ پہنتے ہیں اسی طرح آپ ٹائی تبھی باندھ سکتے ہیں جب تک کہ شرٹ موجود ہو اگر شرٹ نہیں ہے تو یقیناً آپ ٹائی نہیں پہنتے یہ عجیب سی بات ہوگی اسی طرح اگر آپ انڈر ویئر پہن لیں تو اس کے بعد آپ شوز پہن سکتے ہیں لیکن شوز آپ ہمیشہ جرابوں کے ساتھ پہنتے ہیں تو ایک لحاظ سے جو ریلیشن شپ بنتی ہے ساکس اور شوز کی کہ ساکس پہلے پہنو شوز بعد میں پہنو اس طرح جب یہ ساری کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر عموماً آخر میں آپ اپنا کوٹ پہنتے ہیں یہ جو ترتیب ہے ڈریس اپ ہونے کی یعنی کہ کپڑے پہننے کی اگر آپ نے سوٹ ٹائے کمیز اور جوتے پہنے ہیں تو آپ اس ترتیب میں کرتے ہیں اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ پینٹ پہنے پہلے پہنے اور انڈر ویئر اس کے بعد میں پہنے جو اس سے صورت بنے گی وہ مزاح انگیز ہوگی یقیناً آپ ایسا نہیں کرتے یہ جو ایک کام کا پہلے کرنا ہے انڈر ویئر کا پہلے پہننا سوکس کا پہلے پہننا شرٹ کا پہلے پہننا ٹائی سے پہلے یہ اصل میں پریسیڈنس ہے یعنی کہ سوکس جو ہیں اس کو پریسیڈنس حاصل ہے شوز پہ اور اس پنا پہ اگر آپ گراف میں دیکھیں تو یہ پریسیڈنس ریلیشن شپ میں نے اس ڈریکٹڈ ایج کے ذریعے شو کی ہے کہ ساکس پہلے شوز بعد میں انڈر ویئر پہلے پینٹس بعد میں اور بیلٹ بعد میں اور بیلٹ جو ہے وہ شرٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ شرٹ آپ پہلے پہنے پھر آپ بیلٹ پہنیں گے اور ٹائی جو ہے وہ شرٹ کے بعد یہ اب دیکھیے کہ جو ایکٹیویٹی ہے کپڑے پہننے کی اس پنا پہ جو گراف بنا ہے وہ ڈائریکٹڈ ہے اس کو ہم پریسیڈینس کنسٹرین گراف کہیں گے اور اس میں سائیکل موجود نہیں کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اس کے اندر کوئی سائیکل آ جائے یعنی کہ ٹائی پہننے کے بعد پھر انڈر ویئر واپس چلا جاؤ مطلب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شرٹ پہنو پھر ٹائی پہنو پھر انڈر ویئر پہنو پھر دوبارہ شوز پہنو پھر ادھر واپس آ جاؤ وہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی عموماً کوئی کام یا کوئی ایکٹیویٹی اگر آپ نے کرنی ہے جس میں یہ چیز شامل ہے جیسے کہ ڈریسنگ اپ ہے یا اگر آپ یہاں پہ آپ کہیں کہ یہ بنیاد ڈالو بنیاد کے بعد آپ دیواریں کھڑی کرو اور اس کے بعد آپ دیواروں کے اندر میں بھی تھوڑی سی الیکٹریکل کام بھی شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک علیحدہ کام شروع کر سکتے ہیں مے جو شٹرنگ ہے یا اسٹیل کا کچھ کام ہے وہ آپ ادھر کر لیں اس کے بعد مے سٹیل کے ساتھ ساتھ کانکریٹ کی تیاری ہے وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر میں آپ چھت ڈال لیں تو اس کی بنا پہ جو گراف بنے گا کنسٹرکشن کے لیے وہ بھی ایک پراف کہلائے گا اور وہ بھی سکلک ہوگا کیونکہ وہیں اگر آپ سوچیں تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ چھٹ ڈالو پھر بنیاد ڈالو پھر دیوار بناو پھر چھٹ ڈالو پھر واپس بنیاد ڈالو آخر اس کا مطلب کیا ہوگا تو ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ٹاسکس میں ہو اور وہ خاص طور پہ ریئل لائف پروسیز ہوں تو جنرلی آپ کو ڈائریکٹ اے سکلک گرافس ملتے ہیں اب یہ پیسیڈینس کا طرح بننا اور اس کی شکل کیا ہوگی یہ تو اب اس ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم یہ بحث اب یہاں نہیں کریں گے کہ کپڑے پہننے کا یہی طریقہ ٹھیک ہے یا میں کوئی اور طریقے سے کپڑے پہنے یا عمارت جو ہے وہ بنائیں مختلف طریقے سے وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے یہ تو اس ایپلیکیشن اس پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے اب جو بکیا ایلگردمک سٹیپس ہیں اب وہ کرنے ہیں اس میں جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ اس ڈائریکٹ اے سیکلک گراف پہ ہم ڈی ایف ایس ایلو چلاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ٹائم سٹیمپنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم وہ ٹاپولوجیکل شارٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئے گی وہ پھر میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اب یہ گراف جو ہے اس کے میں, میں نے ڈی ایف ایس چلانا ہے تو بات وہی آتی ہے کہ میں ڈی ایف ایس کہاں سے شروع کروں وہاں پہ ایسا میں میرے پاس کئی چوائسیز ہیں میں اس نوڈ سے شروع کر سکتا ہوں یہاں سے شروع کر سکتا ہوں کہیں سے بھی میں شروع کروں فرق اس سے یہ ہوگا کہ یا تو میرے پاس ایک ٹری بنے گا یا چانسز ہے کہ میرے پاس ایک فارسٹ بن جائے یہاں پہ اب مثال کی خاطر میں آسان سی ترکیب کرتا ہوں کہ میں فرض کریں انڈر ویئر والے نوڈ جو ہے یہاں سے ڈی ایف ایس چلاتا ہوں اور ڈی ایف ایس کے دوران میں ہر نوڈ پہ وہ ٹائم اسٹیمپنگ کرتا جاؤں گا اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیک ایجز نہیں اب یہ وہ گراف ہے جس میں میں نے ڈی ایف ایس کر کے ٹائم سٹیمپنگ کی ویلیوز لگا دی ہیں اور پھر ٹری ایجز اور جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو شو کر دیا ہے وہ اس طرح کہ میں نے انڈر وے والا جو نوڈ ہے وہاں سے ایکٹیویٹی شروع کی جس کی بنا پہ دیکھیے اس پہ سٹارٹ ٹائم جو ہے وہ ون ہے اور اس کا اینڈنگ ٹائم جو ہے وہ ٹین ہے وہ اس بنا پہ کہ میں انڈر وے سے اگلے نوڈ پینٹس پہ گیا جو کہ ٹو پہ شروع ہوا اور یہاں سے پھر میں بیلٹ پہ آیا جو 3 پہ ہے پھر میں کوٹ پہ آیا جو کہ 4 پہ ہے اور یہاں پہ چونکہ گراف کے کوئی اور ایجز نہیں آگے جاتے تو یہاں پہ دیکھیے فنش ٹائم جو ہے وہ اب 5 ہو گیا 5 سے میں ریکرسولی جب واپس آیا یا ریکرسو کال میری ختم ہوئی تو میں یہاں پہ آیا جس پہ میں نے ٹائم 6 لگایا پھر میں یہاں پہ آیا لیکن یہاں سے اب ایک دوسرا ایج مجھے شوز کی جانب لے جا رہا ہے ہے فنش ٹائم سیون اور میں واپس آیا تو یہاں پہ میں نے اور انڈر ویئر کا فنش ٹائم ٹین ہے اب چونکہ میرے پاس اس نوٹ سے کاروائی صرف ان ایجز تک ہو سکتی ہے بقیہ نوٹس کے لیے مجھے ڈی ایف ایس اب ادھر سے چلانا پڑے گا یہاں پہ جو شرٹ والا نوڈ ہے اس کا اسٹارٹ ٹائم الیون اور یہ مجھے ٹائی پہ لے کے جاتا ہے جو اسٹارٹ ٹائم ٹویلو اور تھرٹین پہ فنش ہو کے واپس شرٹ پہ آیا تو فنش ٹائم ہوا فورٹین اس سے اب یہ ایک دوسرا ٹری بن گیا ہے یہ لحاظ رہے کہ یہ اب ڈی ایف ایس فارسٹ کا ایک ٹری ہے یہ ڈی ایف ایس فارسٹ کا دوسرا ٹری ہے اور فائنلی ساکس جو ہیں وہ اکیلی ففٹین پہ شروع ہو کے سکسٹین پہ ختم ہو جاتی ہیں اب یہ ڈاٹڈ ایجز جو ہیں یہ گراف کے وہ بکیا ایجز ہیں جو کہ گراف میں تو موجود ہیں لیکن ڈی ایف ایسٹ فوریسٹ کے جو ٹریز ہیں یہ والا یہ والا اور یہ اکیلا نوڈ جو ہے ان میں شامل نہیں کیونکہ اس میں سمپلی آپ نے چونکہ ٹری بنانا ہے تو آپ کو یہ ایجز درکار ہیں جن کو میں نے سالڈ لائن سے شو کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ جتنے ایجز جو ہیں وہ یا تو فارورڈ ہوں گے اور یا کراس ہوں گے مثلا یہ والا ایج جو ہے یہ فارورڈ ایج ہے کیونکہ اس میں دیکھیے کہ اس کا جو فنش ٹائم 8 ہے وہ اس سے کم ہے یہ جو ہے یہ کراس ایج ہے کیونکہ ایک ڈیفنیشن کراس ایج کی یہ بھی ہے کہ ڈی ایف ایس کے ایک ٹری سے چانس ہے کہ وہ دوسرے ٹری میں جا رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس ایج کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس ایج کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ آپ اس طرح بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ 3 اور 6 اور 11 اور 14 یہ دونوں ٹائم جو رینجز ہیں یہ ڈس چوائنٹ ہیں اسی طرح 4 اور 5 اور 12 اور 13 ڈس چوائنٹ ہیں 15 16 اور 7 8 جو ہیں وہ ڈس چوائنٹ ہیں جس کی بنا پہ یہ کروس ایجز ہیں اور ان کے علاوہ جتنے ایجز ہیں وہ ٹری ایجز ہیں اور یقیناً اس میں بیک ایج کوئی نہیں اور اس کی وجہ یہ کہ یہ شروع سے ہی ہمیں پتا تھا کہ ایک ڈریکٹ اے سکلک گراف ہے اچھا اب میں یہ کرتا ہوں کہ ہر ورڈس میں میں نے اصل میں دو نمبر اسٹور کر لیے ہیں ڈی یو اور ایف اف یو جو ڈسکور ٹائم ہے اور ایف اف یو ہے اب ان تمام ورڈسیز کو میں لیتا ہوں اور ان کے جو ایف اف یوز ہیں ان کی بنا پہ ان کو میں سارٹ کرتا ہوں یہ اب وہ سمپل سارٹنگ ہے جو کہ ہم نے شروع میں اس کورس میں کی تھی اور یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ایف اف یوز ہیں یہ small انٹرجرز ہیں یعنی کہ یہ بہت بڑے نمبر نہیں اور ایک اسمال سب رینج میں ہیں یہ بھی نہیں کہ ایک جو ہے وہ 1 ہے اور دوسرا کوئی 100 بلین یا اس سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ رینج بڑی چھوٹی ہے تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ آف نمبرز جو کہ چھوٹے بھی ہیں اور ان کی رینج بھی بہت تھوڑی ہے تو اس کے لیے مناسب سارٹنگ الگردم کون سا ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی سارٹنگ الگ نہیں اس صورتحال میں مناسب سارٹنگ الگردم کون سا ہوگا یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ میں این لاگ ان شارٹنگ الگردم سے بہتر کوئی الکردم چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ ڈیٹا کی نوعیت کا پتا ہے یہاں پہ میں کاؤنٹنگ سارٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں میں چاہوں تو ریڈک شارٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں یعنی کہ وہ جو ہمارے لینئر ٹائم سارٹنگ الگردمس تھے ان میں سے کسی کو استعمال کر لیں ہاں ایسی بات نہیں کہ این لاگ این شارٹنگ استعمال کریں گے تو جواب غلط آئے گا نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہاں پہ سمپلی وہی بات ہے کہ کیا آپ پہچانتے ہیں کہ اس صورت حال میں اگر شارٹنگ کرنی ہے تو این لاگ این سے بہتر کوئی الگردم ہو سکتا ہے کہ نہیں یقیناً ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کاؤنٹنگ شارٹ استعمال کیجیے جس سے یہ شارٹنگ جو ہے یہ اصل میں لینیئر ٹائم میں ہو جائے گی اور اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ہم جو ٹاپولوجیکل سورٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا الگردم ہے اس میں دیکھیے ہم نے ڈی ایف ایس تو چلایا جو کہ ہمیں پتا ہے لینیئر ہے اسی طرح اگر ہم سورٹنگ جو ہے وہ بھی کسی لینیئر ٹائم الگ سے کریں تو اوور جو الگردم بنے گا وہ لینیئر ٹائم الگ ہوگا تو اس لیے n log n سے بہتر سارٹنگ کرنا اس معاملے میں اس الگردم میں ایک اچھی بات ہے ایک مناسب بات ہے خیر میں نے ایف اف یوز کو لے کے ان ورڈ کو شارٹ کیا اور شارٹ اس طرح کیا کہ ایف یو جو سب سے بڑا ہے وہ والا ورٹکس سب سے پہلے اور جو سب سے چھوٹا ایف یو ہے وہ سب سے بعد میں اب اگر اس کو آپ دیکھیے تو اس میں ایف یوز کیا ہیں وہ یہ جو سلش کے بعد والے نمبرز ہیں چودہ تیرہ سولہ آٹھ نو دس اب اگر میں ان کو سارٹ کروں ڈی سینڈنگ آڈر آرڈر آف ایف آف یوز تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے وہ اب تصویر کچھ یوں بنتی ہے یہ میرا پرسڈنٹ کنسٹرین ڈائگریف ہے ڈیگ uh, ہے ڈائریکٹ ایس گراف نیچیا میں نے یہ کیا ہے کہ ان ورڈسیز کو جو ان کے فنش ٹائمس ہیں ان کے مطابق سارٹ کیا ہے ڈی سینڈنگ آرڈر میں دیکھیے ساکس جو ہیں ان کا ٹائم ایف اف یو سولہ تھا وہ سب سے زیادہ تھا تو وہ سب سے پہلے آگئی گئی شرٹ اس کا ٹائم فورٹین ٹائی کا ٹائم تھرٹین انڈر ویئر ٹین پینٹس نائن شوز ایٹ بیلٹ سکس اور کوٹ فائیو میں نے ان ورڈ کو ایک لینئر آرڈر میں پرزینٹ بھی کیا ہے اور یہ لین آرڈر کیسے آیا ہے میں نے ان کی ایف آف یوز کو ڈی سینڈنگ آرڈر میں سارٹ کر کے ان کو اب اس طرح پیش کیا ہے. یہ ہے وہ ٹاپولوجیکل سارٹ آرڈر اور اس کی خاصیت دیکھیے کیا ہے جتنے ایجز ہیں گراف کے یہ سارے وہ اوریجنل گراف ہیں میں نے سمپلی اس گراف کو ری ارینج کر دیا ہے اس طرح یہ نہیں میں نے کیا کہ اس میں کوئی اڈیشنل ایجز ڈال دی ہیں ایجز وہی ہی ہیں جو کہ پہلے تھے لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہر ایج جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ right جا رہا ہے اس میں کوئی ایج نہیں جو یہاں سے پیچھے جا رہا ہے ہر ایج ادھر سے اس طرف جا رہا ہے بے شک اس نوٹ سے دو ایجز نکلے لیکن دونوں جو ہیں وہ اس طرف کے جو نوڈز ہیں ان میں ہیں یہ ہے وہ ٹاپولوجیکل سورٹ اوڈر اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ سوچئے کہ آپ کپڑے پہن رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود اکیلے انڈر ویئر پہن رہے ہوں اور ساتھ ہی آپ جرابے بھی پہننے شروع کر دیں مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جن دو ہاتھوں سے آپ انڈر ویئر پہن رہے ہیں ساتھ میں ساکس بھی پہننے ہاں اگر کوئی آپ کو شخص مدد کر رہا ہے تو آپ اگر انڈر ویئر پہن رہے ہیں تو دوسرا شخص آپ کو موزے پہنا سکتا ہے لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے یعنی یا تو انڈر ویئر پہنے یا شرٹ پہنے یا ساکس پہنے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں میں کس ترتیب میں کروں کہ یہ جو ہے یہ وائلیٹ نہ ہو جو پریسیڈنس کا مطلب کیا کہ مجھے ون بائی ون ترتیب بتاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے تم کہو کہ ٹائی پہلے پہنو اور شرٹ بعد میں پہنو کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے یہ پریسیڈنس جو ہے شرٹ کی ٹائی سے اس کو وائلیٹ کیا ہے یہ نہیں میں کرتا اس بنا پہ اس سوال کے جواب کی بنا پہ میں نے یہ الگردم چلا کے جب یہ ترتیب نکالی جس میں دیکھیے اب ہر کام جو ہے میں نے ایک لینیئر آرڈر میں بالکل ایک لائن کے اوپر لگا دیا ہے اس میں جتنے ایجز ہیں وہ سارے ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یعنی کہ سب دائیں کی جانب اور اب ذرا دیکھیے کہ اگر آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو اگر اس ترتیب میں کریں تو کوئی پریسیڈنس وائلیٹ نہیں ہوتی اس کے مطابق سب سے پہلے جرابیں پہن لیں کوئی حرج نہیں اس کے بعد شرٹ یعنی کہ قمیض پہن لیں بالکل ٹھیک اس کے بعد ٹائی پہن لیں اس میں کوئی حرج نہیں آپ نے شرٹ پہن لی اس کے بعد آپ ٹائی پہن سکتے ہیں اس کے بعد آپ انڈر ویئر پہن لیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں جب انڈر ویئر پہن لیا تو اب آپ پینٹ پہن لیں اس کے بعد اب آپ شوز پہن سکتے ہیں دیکھیے بیلٹ میں نے کہا ہے بعد میں پہن لیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ شرٹ ٹائی انڈر ویئر ساکس کر چکے ہیں پینٹ بھی آپ نے پہن لی بے شک جوتے پہنے اور اس کے بعد آپ بیلٹ لگا لیں اور فائنلی جو ہے وہ کوٹ پہن لیں یہ جو ترتیب ہے اس گراف کو آرڈر میں نوٹس کو لکھنے کی اس آرڈر کو کہتے ہیں ٹوپولوجیکل سارٹ یعنی کہ دیکھیے اس میں میں نے یہ نہیں کیا کہ جو ایس سے لفظ ہیں وہ پہلے آ ہیں یا یعنی ٹی وا میں نے ان کے ناموں سے ان کو سارٹ نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ سی یا بی جو ہے یہ بعد میں آئیں اور ٹی جو ہے یا یو جو ہے وہ پہلے آئے یہ اسٹرنگ سارٹنگ نہیں یہ سارٹنگ کیا ہے ان ورٹسیز کے جو فنش ٹائم ہے جو کہ ڈی سے آئے ہیں ان کے مطابق ان کو میں نے سارٹ کیا ہے یعنی کہ ان کی ٹوپولوجی کو میں نے چینج کر دیا ہے یہ گراف کو ایک طریقے سے بنانا یہ اس کی ٹوپولوجی ہے یعنی کہ ایک خاص طریقے سے میں نوٹس کو لکھا ہوا ہے کہ اس کو اوپر لکھا ہے اس کو دائیں جانے میں نے ہیں ایک خاص انداز سے بنائی ہے یہ لائن جو ہے ادھر جا رہی ہے یہ لائن نیچے جا رہی ہیں اس کو ٹوپولوجی لیکن اسی کو اب ایسے بنا دیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں اس میں وہی ورڈ ہیں جو یہاں پہ ہیں اس میں وہی ایجز ہیں جو یہاں پہ ہیں اس میں نہ کوئی ایڈیشنل ایج ہے نہ میں نے کسی کو نکالا ہے نہ ہی میں نے اڈیشنل کو ڈالا ہے نہ ہی کسی ورٹکس کو نکالا ہے میں نے سمپلی یہ کیا کہ آپ نے گراف ایسے بنایا میں نے اس کو ایسے بنا دیا جس کی خاصیت یہ ہے کہ تمام ایجز جو ہیں وہ ہمیشہ دائیں کی جانب جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ تمام ورڈسیز کو میں نے ایک لینئر آڈر میں لکھ دیا ہے اور اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ والے کام جو ہیں جو اوریجنلی لگتا تھا کہ میں پیرل میں کر سکتا ہوں اگر ون بائی ون کرنے ہیں تو آپ اس ترتیب سے کیجیے اس بنا پہ یہ جو پریسیڈنس ہے وہ یہ وائلیٹ نہیں ہوگی یہ مثال جو ہے کپڑے بدلنے کی یہ تو آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل ہے البتہ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں جو کہ ہم اس تفصیل سے تو نہیں کریں گے جو کہ آج کل آپ کی زندگی کا حصہ ہے بلکہ ان چار سالوں میں آپ کے ساتھ رہے گی اور وہ یوں اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے کورسز لیں جو کہ آپ نے کور کرنے ہیں تو ان میں جو چند شامل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں Introduction to Computers یہ وہ شروع والا کورس تھا شاید میں نے ان کے نام تھوڑے سے تبدیل کر دیے لیکن ان سے ملتے جلتے کورسز جو ہیں وہ وی یو کا جو کرکلم ہے اس میں کور کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرام ڈسکریٹ میتھ ڈیٹا اسٹرکچر ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن اوٹامیٹر تھیئری انالیسز آف ایلگر یہ کورس ابھی ہم کر رہے ہیں کمپیوٹر آرگنازیشن اینڈ اسمبلی ڈیٹا بیس سسٹمس کمپیوٹر آرکیٹیکچر کمپیوٹر گرافکس سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپائر کنسٹرکشن اور کمپیوٹر نیٹورکس ساتھ میں نے یہ کیا ہے کہ بجائے ان کورسز کے نمبرز لینے کے میں نے سمپلی ان کو یہ کوڈ دیئے ہیں سی ون سی ٹو سی تھری سی فور سی فائیو سے لے کے سی ففٹین تک یہاں پہ میں نمبرز بھی لگا سکتا تھا سی ایس تھری او ون ڈیٹا اسٹرکچر کے لیے اور اس کورس کا جو بھی نمبر ہے وہ بھی میں لگا سکتا تھا اس کی ہمیں کو خاص ضرورت نہیں میں نے خود ہی جان کے کیا ہے کہ ان کے جو ہیں ان کو چھوٹا جو بات اس ٹیبل میں میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے پرسڈنٹ کی یا پری ریکزٹ کی میرا خیال ہے کہ اس چیز کا آپ کو پتا ہوگا پریکزٹ پری کیا تھے یہ کورس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پری ریکزٹ ایک یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرس کا کورس کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پرسیڈنس ہے ڈیٹا اسٹرکچرس کی اور ایلگردمس کی ڈیٹا سٹرکچرز پڑھے بغیر آپ ایلبریدمس کا کورس نہیں لے سکتے اسی طرح آئندہ کے کچھ کورسز ہیں جو کہ آپ شروع کے چند کورسز جب تک نہ کریں آپ وہ والا کورس ایڈوانس کورس یا سینئر لیول کورس نہیں لے سکتے اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ان پچھلے کورسز کا مواد جو ہے وہ ان کورسز میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ پریسیڈینس بنتی ہے کورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پری ریکزٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی سرکلر ڈیفینیشن نہیں ہوتی کہ ڈیٹا سٹرکچرز جو ہے وہ ایلگردمس کے لیے درکار ہے اور ڈیٹا سٹرکچرز کے لیے ایلگردمس درکار ہیں یہ ایسی بات نہیں سمپلی یہ کہ ایلگردمس کے لیے ڈیٹا سٹرکچرز درکار ہیں یہ واپس کوئی سائیکل نہیں بنے گا نہ ہی کوئی انڈائریکٹ سائیکل بنے گا اس کالم میں میں نے یہ جو ہے یا پری ریکزٹس کی جو کہ آپ نے وی یو کے برو میں دیکھی ہوگی وہ میں نے شو کی ہے وہ اس طرح کہ ڈیٹا اسٹرکچر کے لیے سی ٹو جو کہ انٹروڈکشن پروگرامنگ کا کورس ہے یہ پری ریکزٹ ہے یعنی کہ جب تک کہ آپ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ نہیں ختم کر لیتے اور اس میں اچھا گریڈ نہیں لیتے آپ ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں انرول نہیں ہو سکتے اسی طرح ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کے لیے بھی سی ٹو جو ہے یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ وہ ریکوائرڈ ہے اب آگے آئیے اٹومیٹا تھری کے لیے سی تھری یعنی کہ ڈسکریٹ میتھ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کیونکہ ڈسکریٹ میتھ کے جو کانسیپٹس جو اس کی چیزیں ہیں وہ اٹامیٹا میں درکار ہیں اسی طرح انالیس آف ایلگردمس میں سی تھری اور سی فور سی ہے ڈسکریٹ میتھ اور سی فور ہے ڈیٹا اسٹرکچرس دونوں کورسز جو یہ ریکوائرڈ ہیں کہ جب تک آپ یہ دونوں نہیں کرتے آپ of جو ہیں, وہ نہیں لے سکتے اسی طرح کمپیوٹر assembly آگے اگر چلیں تو فار ایگزامپل کمپیوٹر گرافکس لے لیں اس میں سی فور ڈیٹا اور سی سیونس آف ایلگریدمس دونوں ریکوائرڈ ہیں کیونکہ کمپیوٹر گرافکس کا کورس جو ہے اس میں ڈیٹا اور ایلگر دونوں جو ہیں وہ کافی استعمال ہوتے ہیں اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ کمپیوٹر گرافکس آپ تب تک نہ پڑھیں جب تک کہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرس اور of کا کورس یہ دونوں کورسز نہیں کر لیے اسی طرح یہ جو ہیں میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور یونیورسٹی میں جائیں یا کسی اور کالج میں جائیں تو یہ پری جو ہیں یہ شاید ذرا سے مختلف ہوں لیکن ان جنرل یہ بات صحیح ہے کہ جو ایڈوانس کورسز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو بگننگ کورسز ہیں یہ ریکزٹس ہیں یہ ترتیب جو ہے آپ کو فالو کرنی پڑ رہی ہے یعنی کہ آپ یہ کورس تب ہی لے پائے ہیں جب آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر اور ڈسکریٹ میتھ کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں بار بار ان دو کورسز کے بارے میں ریفرنسز دیتا رہتا ہوں کہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں یہ کیا آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں وہ کیا یہ بات اسی لیے کہ اس کورس میں ان دو کورسز کا مواد جو ہے وہ ضروری تھا تب ہی آپ اس کورس میں آئے ہیں اور یہاں پہ اب میں سمپلی کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک ہیپ استعمال کریں گے یہاں پہ ہم ایک پرایورٹی کیو استعمال کریں گے اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہیپ کیا ہوتی ہے پرایورٹی کیو کیا ہوتی ہے یا ایک بائنری ٹری کیا ہوتا ہے میری یہ ہے کہ آپ نے اس کورس کے پری ریکس جو ہیں وہ کور کر لیے اچھا یہ جو مثال ہے یہ ہے دیکھیے اس سے میں ایک پیسیڈینس کنسٹرین گراف کیسے بناتا ہوں وہ یوں یہاں پہ اب میں نے کورسز کے نام تو نہیں بلکہ ان کے کورس لیے ہیں اس جانب سی ون سی ٹو سی C6 سی فور سی فائیو سی سکس سی سیون پھر سی نائن سی ایٹ سی ٹین سی الیون فورٹین ففٹین یہ وہ سارے کمپیوٹر سائنس کے کورس ہیں جن کو میں نے ایک خاص طریقے سے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے البتہ ان کے درمیان اب میں نے یہ ایجز ڈرا کیے ہیں یہ کافی زیادہ ایجز ہیں جس سے شاید یہ گراف جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل جیسے جالا سا ہو مکڑی کا وہ بن گیا ہے لیکن اگر آپ وہ ٹیبل سامنے رکھیں تو اس سے یہ گراف جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی ٹو کا سی فور کی جانب ایک ایج کا ہونا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سی ٹو جو ہے وہ سی فور کا ریکزٹ ہے اور دیکھیے سی فور میں سے کتنے ایجز نکل رہے ہیں وہ اس بنا پہ کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس جو سی فور ہے یہ کئی کورسز کا پری ریکزٹ ہے کیونکہ ڈیٹا اسٹرکچرز کئی کورسز میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ وہ کورسز ہیں جو کہ سینئر ایئر میں آپ دیکھیں گے ان میں دیکھیں ایجز آ رہے ہیں ان میں سے جنرلی کوئی ایج آگے نہیں جا رہا اگر یہاں پہ ماسٹرز ڈگری یا اس سے آگے آپ جاتے تو ان کورسز کا ہونا ان اگلے ایڈوانس کورسز کے لیے پھر ضروری تھا یہ ہے پرسڈینس کنسٹرین گراف ہمارے کریکولم کا یعنی کہ کورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پری ریکزٹ ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سارے کورسز ایک وقت میں تو لے نہیں سکتا وہ تو صاف ظاہر ہے کہ میں کا تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں نے ڈیٹا اسٹرکچر نہیں کیا البتہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سیمسٹر میں تین کورسز لوں یا یہ کہ میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور میں صرف ایک کورس لینا چاہتا ہوں ہر سیمسٹر میں صرف ایک کورس کی میرے پاس گنجائش ہے اس سے زیادہ نہیں تو میں ان چودہ پندرہ کورسز کو کس ترتیب میں لوں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ وائلیٹ نہ ہو یعنی کہ میں کورسز لوں اور بعد میں مجھے یہ نہ کوئی کہ, کہ تم نے یہ کورس کیسے لے لیا تم اس میں انرول کیسے ہو تم نے تو اس کا پری ریکزٹ ابھی کیا ہی نہیں تھا تو شرط یہ یا سوال یہ میرے پاس ہر سیمسٹر ایک کورس لینے کی گنجائش ہے کمپیوٹر سائنس کا وہ کورس میں کون سا لوں اگلے سیمسٹر پھر اس کے بعد اس سے اگلے سیمسٹر کون سا کورس اس کا جواب پھر ایسے ہوگا کہ یہ جو گراف میں نے آپ کو دکھایا ہے جو گراف ہے اس کے اوپر آپ ٹاپولوجیکل سارٹ ایلگردم چلائیں یعنی اس کے اوپر ڈی ایف ایس چلائیں ان کے وٹسیز جو ہیں جو کہ ایکچولی کورسز ہیں ان کو فنش ٹائم کے حساب سے ڈی سینڈنگ آرڈر میں سارٹ کر دیں اس کی ٹپولوجی چینج ہو جائے گی اس میں کچھ نوڈز جو ہیں وہ پہلے آ جائیں گے اس کو بالکل وہ شرٹ ٹائی والی مثال کے مطابق ایک لینیئر آرڈر میں لکھ دیں اب اس لینیئر آرڈر میں جو سب سے پہلے کورس آتا ہے وہ آپ لے لیں اس کے بعد جو دوسرا کورس آتا ہے اس کو پھر اگلے سیمسٹر لے لیں اس کے بعد جو تیسرا کورس آتا ہے اس کو اس سے اگلے سیمسٹر میں لے لیں یہ وہ ٹاپولوجیکل شارٹ آرڈر ہے جس کی بنا پہ آپ اگر یہ کورسز لیں تو اس میں کوئی پری ریکس کنسٹرین جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگا اب ایلگریدم کے حوالے سے آئیے ڈی ایف ایس ایلگردم کو بھی دیکھ لیں میں نے یہ ذکر تو کر دیا کہ ڈی ایف ایس ایلگردم چلاؤ اس میں سے فنش ٹائمز کو لے لو اس کو شارٹ کر دو اور اس سے آپ کے پاس ایک لینیئر آڈر آ جائے گا لیکن مناسب بات یہ ہوگی کہ ہم وہ ایکچوئل ایلگردم ٹاپولوجیکل سورٹ کا الگردم جو ہے اس کو بھی لکھ لیں تاکہ ہمارے پاس وہ ایک کنسائز فارم میں ایلگردم موجود ہو جس کو اگر ہم سی پلس پلس میں یا کسی لینگویج میں کوڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ اسٹیپس موجود ہوں جن کو فالو کر کے میں کسی گراف کا ایک پرسیڈینس گراف کا جس میں سائیکلس نہیں اس پہ ٹاپولوجیکل شارٹ چلا سکتا ہوں تو آئیے اب وہ ایلگر میں آپ کو دکھاتا ہوں وی رن ڈی ایف ایس آن دا ڈیگ اینڈ وین ایچ ورٹکس از فنشڈ وی ایڈ ٹو دا فرنٹ آف اے لنک لسٹ اب یہ وہ ایلگردمک کاروائی ہے جس میں ہمیں ڈی ایف ایس کے اندر جو ماڈیفکیشن کرنی ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ڈی ایف ایس چلائیں اپنے گراف کے اوپر اور جب وہ ورٹیکس فنش ہو جائے یاد ہے جب ہم وہ ایف یو کی ویلیو سیٹ کرتے تھے یہاں پہ اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ایک لنک لسٹ میں لگاتے جائیں گے اینڈ ویل ایڈ ٹو دا فرنٹ آف دا لسٹ نو تیر ان جنرل دے مے بی مینی لیگل تھوپولوجیکل سورٹس فار اے گیون ڈیگ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈی ایف ایس جو ہے وہ مختلف جگہ سے شروع کر سکتا ہوں جس کی بنا پہ یہ فنش ٹائمز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی مثال کچھ یوں بنتی ہے کہ جس طرح میں نے ساکس سب سے پہلے پہنی میں انڈر ویئر بھی سب سے پہلے پہن سکتا تھا وہ آرڈر بھی ٹھیک ہے اب یہ ہے وہ ایلگردم جو کہ ڈی ایف ایس کی ویرییشن ہے اس کو میں نے ٹاپولوجیکل شارٹ کہا ہے یہاں پہ اب آپ کو ڈی ایف ایس ویسے ہی نظر آئے گا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پہلی بات فور ایچ یو ان وی کلر آف یو از وائٹ یہ وہ انیشل کلرنگ ہے یہاں پہ میں نے ایل ایک نئی لنک لسٹ بنائی اس کے بعد وہی بات کہ فور ایچ یو این وی اف کلر آف یو از وائٹ ڈو ار ٹاپ وزٹ یو یہاں پہ یاد ہے ہمارا ڈی ایف ایس وزٹ تھا اب یہاں پہ ٹاپ ہے اور جب یہ البریدم ختم ہوگا تو میں یہ لنک لسٹ جو ہے اس کو ریٹرن کر دوں گا کیونکہ یہاں پہ اصل میں میرے پاس وہ فائنل ٹاپولوجیکل شارٹ جو ہے وہ ہو چکی ہوگی کیونکہ میں اس کو فنش ٹائم کے حساب سے لنک لسٹ میں فرنٹ پہ لگاتا جا رہا ہوں یعنی کہ شروع میں ٹاپ وزٹ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے یہ بالکل وہی ڈی ایف ایس ہے اس میں صرف یہ تبدیلی ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے وہ ڈسکور یو والی بات ڈی یو نہیں کی میں نے کلر اف یو گر پہلے کی طرح اس کے بعد فور ایچ وی وچ از ایڈجسٹن ٹو یو ایف کلر اف وی از وائٹ ڈو ٹاپ وزٹ وی یہ بالکل ویسے ہی جیسے ڈی ایف ایس میں تھا البتہ یہ جو آخری اسٹیپ تھا کہ آپ ایف اف یو کو سیٹ کرتے تھے پلس پلس ٹی کے برابر یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایف کے حساب سے نوڈ نوٹ کی کوئی ترتیب بن رہی ہے اور یہ ایف یاد رہے ہمیشہ بڑھتے جائیں گے تو دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس نوڈ u کو لنک لسٹ کے فرنٹ پہ لگا رہا ہوں تو ایک لحاظ سے اصل میں میں ایک سلس نہیں کر رہا میں ایف کے حساب سے پہلے سے ہی یہ لنک لسٹ میں جو نوٹس ہیں ان کو ڈی سینڈنگ آرڈر آف اف لگاتا جا رہا ہوں اب اگر اس کا آپ ٹائم دیکھیں تو یہاں پہ وہی بات کہ یہ سمپل ڈی ایف ایس ایلگر ہے اینڈ دس از اے ٹیپکل اگزامپل آف ہاؤ ڈی ایف ایس از یوز اینڈ ٹائم از وی پلس ای دیکھیے کتنی سمپل سی بات کہ ڈی ایف ایس میں ہم نے ٹائم سٹیمپنگ کے ذریعے ایک کافی مشکل کام جو ہے اس کا بڑا آسان سا حل ڈھونڈا اگر آپ سوچیں تو جو اسمبلی لائن ہوتی ہے یہ پروڈکشن میں فار ایگزامپل کوئی ٹیکسٹائل مل ہے یا کار پروڈکشن خاص طور پہ اس میں جو اسمبلی لائن ہے اس میں ٹاسک جو ہیں وہ ایک لینئر آرڈر میں ہو رہے ہوتے ہیں جو شروع میں ہے اسمبلی لائن وہ پہلے اور جو بعد میں وہ بعد کے ٹاسک ہیں ایک لحاظ سے کار کو بنانا جو ہے اس کو آپ پیرل میں کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اسمبلی لائن پہ ہو تو ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم کیا گیا تھا کہ کار اگر اسمبل کرنی ہے تو اس آرڈر میں کرو یہ وہ ٹاپولوجیکل سارٹ ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں ڈی ایف ایس کے حوالے سے ایک اور پرابلم آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ گرافس کی ڈومین میں ہے اور اس کی بھی کافی اہمیت ہے آپ ڈی ایف ایس کے بارے میں کتاب میں ضرور پڑھیے اور ڈی ایف ایس کے حوالے سے ٹاپولوجیکل سارٹ جو کیا ہے اس کی مثالیں کتاب میں ہیں آپ اس کو خود بھی چلا کے دیکھیے تاکہ اس کی جو الردم کی جو وضاحت ہے وہ بھی سامنے آ جائے یہ بات اگلی دفعہ جاری رہے گی تب تک خدا حافظ